تو نبوت کیا نبی جب آتے ہیں دنیا پہ اس سے پہلے ہی ان کو ملی جاتی ہے یا جب آتے ہیں تو اس کے بعد پھر نبوت ملتی ہے چونکہ آپ نے تو بتایا کہ نصل کے بعد ان کو نبوت ملی تو اس کی ذرا برائے مہربانی وضاح فرما دیں اہم وادی ماشاء اللہ آپ نے کہا مسئلہ ایک کہ ایک سزا ریکارڈ کیا سوچا سمجھا میں معاذ چاہتا ہوں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو اعلان ندی اصل میں ہوتا ہے نبی تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ندی ہوتا ہے تو نبی کا اظہار جو ہوتا ہے یعنی اب چونکہ حضرت نوسا کلیم اللہ کے دور میں ان کی نبیت کا اظہار نہیں تھا وہ ریت نوسا کلیم اللہ کے خلیفہ کے طور پر ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے لیکن جب حضرت سینا کلیم اللہ موسا کلیم اللہ اس دنیا سے لے گئے بظاہر پہ حضرت ناؤن کی نبیت کا اظہار ہوا تو نبیت ملنا بے اظہار نبویت یا بیسٹ ہی ہے آپ نے تصویر سنائی آپ کی بہت مہربانی اگر ایسا کہیں ہو جاتا سب کے پریشانی سے اللہ ہمیں ماں فرمائے نیت ایسی نہیں ہوتی